میرا سوال یہ تھا عورتوں کو پاؤں میں سونے کی اونٹی یا ہوتی یا کسی بھی طرح کا سونا پاؤں میں پہننا جائز ہے یا نہیں ہم نے سنا ہے کہ اگر عورت سونا پاؤں میں پہنے تو مسجد بنانا پڑے گی جی کیا صحیح ہے یہ جزاک اللہ خیر جی عظیم بھائی مسجد تو ایسے بھی بنا دیں تو قابل سواب ہے اس کے لیے سونا پہننا ضروری نہیں ہے لیکن عورت کے لیے زیور ہر قسم کا جائزہ ہے سونے اور چاندی کا چاہے پاؤں میں پہنے چاہے ہاتھوں میں پہنے چاہے گلے میں پہنے جہاں چاہے پہنے صرف یہ ہے کہ پاؤں میں ایسی پازیب پہننا کہ جس کی جانکار سے غیر مرد اس کی طرح متوجہ ہوں وہ منع ہے اس کے علاوہ پاؤں میں پازیب پہننا سونے کی یا چاندی کی یہ عورت کے لیے جائز ہے مرد کے لیے پہنے گی تو قابل ثواب ہے جی اور جو مسئلہ آپ نے بیان کیا وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے